چروتی <تصفيق> مرلہ ہرگز نہیں جب جان حسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا عصایت کریمہ میں بھی آیت ایک دو اور تین کی طرح مشرقین کے بعض بادل موت کے بارے میں غلط عقیدے کی نفی کی گئی ہے اور حضرت انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ بات ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی اور تم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اللہ تعالی نے مزید تاکید کے طور پر فرمایا جب تمہاری روح حلق کی ہڈیوں تک پہنچ جائے گی اور تمہارے خیش و اقارب تمہارا حال زار دیکھ کر بے بسی میں پکار اٹھیں گے کہ کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعے اس کی بیماری اور کرب و اذیت کو دور کر دے اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اب تم اپنے اہل و عیال اور خیش و اقاریب کو چھوڑ کر دنیا سے کوچ کر جاؤ گے اس دن تم آخرت کی طرف سدھار جاؤ گے تمہارا جسم مٹی میں دفن کر دیا جائے گا اور تمہاری روح تمہارے رب کے پاس پہنچا دی جائے گی تاکہ قیامت کے دن وہ تمہیں زندہ کر کے تمہارے انجام کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرمائے